سوال ہے کہ قصاب اس طرح سودا کرنا چاہتے ہیں کہ اتنے روپے اور اتنا گوشت یا کھال دے دینا تو کیا ایسا کرنا درست ہوگا تو جی نہیں ایسا کرنا درست نہیں ہوگا قصاب کی اجرت میں نہ تو آپ اس کو کھال دے سکتے ہیں اور نہ گوشت دے سکتے ہیں جیسے کہ مسئلہ ابھی گزرا کہ اس کو بیچا نہیں جا سکتا نہ کہ قصاب کی اجرت کے طور پر اس کو دیا جا سکتا ہے ہاں اگر بال فرض طے نہیں ہوا قصاب سے طے نہیں ہوا اور وہ قربانی وغیرہ کر کے فارغ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ اپنے طور پر چاہتے ہیں کہ کچھ اس کو گوشت دے دیں تاکہ اس کے اہل خانہ بھی کچھ کھا لیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ چیز پہلے سے مشقوط نہ ہو <coughs> پہلے سے شرط نہ ہو کہ یار پھر مجھے بھی تھوڑا سا یہ گوشت دینا وہ گوشت دینا یہ چیز پہلے سے شرط نہیں ہونی چاہیے اپنے طور پہ دے رہے ہیں ہاں اگر معروف بھی ہے یعنی عرف ہے کہ بھائی قصائی کو یہ والا گوشت دینا ہے اگر نہیں دیا تو وہ ناراض ہو جائے گا وہ آپ کے جانور صحیح طور پر اس کے جو ہے گوٹیاں نہیں بنائے گا صحیح طور پر اس کو جو ہے نا قربانی کا معاملات جو ہوتے ہیں اس کو صحیح طے نہیں کرے گا تو پھر ایسی صورت میں قاعدہ یہ ہے کہ المعروف کل مشروط تو ایسی معروف چیز بھی مشروط ہی ہوتی ہے تو اس شرط کا اعتبار بھی نہیں ہوگا اگر معروف یہ ہے تو اس کو پہلے سے بتا دے کہ دیکھو بھائی تم کو کاٹنے کے عوض ہم کچھ بھی نہیں دیں گے تمہاری اجرت کے عوض کوئی گوشت نہیں ملے گا نہ کھال کا ٹکڑا ملے گا نہ گوشت ملے گا تمہاری اجرت کے عوض کچھ نہیں ملے گا مثال کے طور پر آپ کی اتنی اجرت ہے گائے کاٹ کے آپ نے مجھے دے دینی ہے اور یہ آپ کی اجرت ہے خلاص اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا پھر بعد میں آپ کو دینا چاہے تو آپ دے دیں ہاں اس کا مانگنا تو سوال ہے اقساب لوگوں کو یہ احتیاط مطلب اس میں اجتناب کرنا چاہیے کہ سوال نہ کریں کیونکہ یہ مانگنا یہ اسی طرح سے مانگنا ہے جیسے جس کو ہم عام فہم میں بھیک مانگنا کہتے ہیں کہ کسی سے کہنا کہ بھائی دے دو یہ اسی طرح سے یہ سوال میں آتا ہے و اللہ تعالیٰ عالم